السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسنبی ڈاکٹر حسین بن عبد العزیز علیہ آل شیخ حفظہ اللہ تعالی موضوع پریشانیوں سے نکلنے کا نبوی وظیفہ ترجمہ شفقت الرحمن بتاریخ سترہ سفر چودہ سو چالیس بمطابق چھبیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ پہلا خطبہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبودے بر حق نہیں وہ یقتہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما ہم دو سلاد کے بعد مسلمانوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو وہی نصیحت کرتا ہوں جو اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں ہمیں کی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے سورہ حدید آیت 28 دور حاضر میں جہاں فتنوں کی بھرمار ہے مشکلات بہت زیادہ ہیں تو تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے ہما قسم کے دکھ درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید دو چند ہو جاتی ہے دنیا کی فانی زندگی کی سہولتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا اصولی طریقہ خلوت و جلوت میں تقوا اللہی اپنانے میں پوشیدہ ہے دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار آجزی کریں اور گڑ گڑائیں فرمانے والی تالا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالی اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ تعالی پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے اطلاق آیت دو اور تین اسی طرح فرمایا اور جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے سورہ طلاق آئے چار اللہ تعالی کے سامنے اظہار آجزی و انکثاری اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینے کی تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان قلن اور عملن عمل کریں اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تم لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اسی طرح ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم تاقیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہا کروں اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور بری حالت سے اچھی حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالی کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے اس ذکر کے ذریعے انسان اپنی حقیقی کمائیگی اور ناتوانی پروردگار کے سامنے رکھتا ہے انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو این اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اس کے اعضا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہوتے ہیں کہ اسی سے مدد کامیابی تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے انقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا سورتلا اس وظیفے اور اللہ تعالیٰ کی دائمی اطاعت گزاری کے باعث فلاح کامیابی خلاصی اور نجات ملتی ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو جب تمہارا کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ انفال آئے 45 یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ حقیقت میں یہی عقیدہ توحید کا جوہر ہے کہ انسان ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہمہ وقت اللہ تعالی کے سامنے متوازے رہے اسی سے تعلق ہو اللہ تعالی کے سوا کسی سے بھی قوت و طاقت کی وصولی مسترد کر دے اس لیے اللہ کے بندے تم بہت کمزور ہو تمہارے اندر اچھا کرنے کی قوت اور برائی سے بچنے کی ہمت تمہارے خالق پروردگار کے بغیر ممکن ہی نہیں اللہ کے بندوں یہ عظیم واقعہ سنو اس میں واضح ترین دلیل ہے کہ عقیدہ توحید کی طاقت کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے اور سخت ترین پریشانیاں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں وہ بھی مندمل ہو جاتی ہیں یہ واقعہ متعدد مفسرین اور دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے اور اس کی سندیں کم از کم حسن درجے کی ہیں واقعہ یہ ہے کہ اوف بن مالک عشدعی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم کو مشرقوں نے قید کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی بھی ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر کرا تھا تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور کسرت سے کہو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا اس پر انہوں نے عمل کیا تو اوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتا بھی نہ چلا ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا سورہ طلاق آئے دو اور تین اس واقعے کو ہر وقت اور ہر حالت میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے یہی وجہ تھی کہ ہمارے صلف صالحین اس پر عمل پیرا رہتے تھے چنانچہ ابن اب دنیا نے نقل کیا ہے کہ ابو عبیدہ محسور ہو گئے تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب لکھ بھیجا انسان کو کوئی بھی تنگی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے نیز ایک تنگی دوہری آسانی پر غالب نہیں آ سکتی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹنے کی تلقین کرو مورچوں میں ہم وقت تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سورہ عال عمران آیت دو سو یہ ایسے واقعات ہیں جنہیں مہد سننے کے لیے ہی گزار مت کریں بلکہ ہم بھی اس, اسی طرح ان پر عمل پیرا ہوں جیسے ہمارے سلف صالح نے عمل کر کے دکھایا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ اور توقل کا نتیجہ ہے اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنے کا سمر ہے ذکر کی وجہ, ذکر کی وجہ سے بڑی سے بڑی مصیبت ہوا ہو جاتی ہے اور اللہ کی جانب سے نجات کا راستہ مل جاتا ہے فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے گا یہ دل میں عقیدہ توحید کی پختگی ہی ہے کہ بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے مسلم اقوام مشکل کشائی اور پریشانیوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جس وقت بتقاضۂ بشریت نصرت الہی میں تاخیر ہوتی نظر آئے اور دعاؤں التجاؤں کے بعد مایوسی چھانے لگے قبولیت کے اثرات ایان نہ ہوں تو پھر اپنے آپ پر نظر نظرثانی کرے اور سچی توبہ کرے مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے بندہ اللہ کے سامنے اظہار انکساری کرے مسلمانوں ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے اور ترمیزی نے اسے حسن قرار دیا ہے جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام زہبی نے ان کی معاف کی ہے اسی طرح عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی اور اگر وضو کر کے نماز پڑی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے مسلم اقوام لا حول ولا اللہ باللہ عقیدہ توحید پر مبنی عظیم دعا اور ذکر ہے اس دعا میں رب العالمین کی جانب سے سلامتی اور تحفظ کی ضمانت بھی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہ بسم اللہ ہی توکل تو اللہ کو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے اس حدیث کو امام ابود اور ترمدی نے روایت کیا ہے اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ تعالی کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں کوئی اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اور کوئی بھی اس کے حکم پر نظرثانی نہیں کر سکتا اس لیے اے مسلم مشکلات اور تکالیف سے بھرپور فانی زندگی میں اللہ پر ایمان کی بنا پر مطمئن رہو اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ہوتے ہوئے پرسکون رہو اور یہ یقین رکھو کہ اللہ کے حکم سے ایک دن ضرور آفتے اور سہوبتیں ختم ہوں گی کیونکہ اس کائنات میں موجود ہر چیز حکم الہی کے تابے ہے چنانچہ تمام طاقتور اللہ تعالیٰ کے زیر تسلط ہیچ اور کمزور ہیں اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھو اللہ کے قریب کرنے والے بھلائی کے کام کرو دکھ ہو یا سکھ مختلف قسم کے اذکار، خوشی غمی ہر حالت میں کرتے رہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ تنگی ترشی میں اس کی دعائیں قبول کرے تو وہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کیا کرے کیونکہ دنیا اللہ کے ذکر سے ہی خوشنما بنتی ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی معافی کے بغیر آسودہ نہیں ہوگی جبکہ جنت اللہ کے دیدار کے ساتھ ہی خوبصورت لگے گی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی طاقت یا برائی سے بچنے کی ہمت اللہ بلند و بالا اور عظمت والے کے بغیر ممکن ہی نہیں دوسرا خطبہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اللہ پاک ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ تعالی کے بغیر ممکن نہیں یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما حمد و سلاد کے بعد ایسے سچے اور مخلص مومن جو توحید پرست حدود الہی کے محافظ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر گامزن ہوں انہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے اسی معیت کے بارے میں فرمانے والی تعالی ہے بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اور اعلی درجے کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم یہ آیت بہت, بہت بار پڑھتے تو ہیں لیکن یہ حاصل اسی کو ہوگی جو خلوت و جلوت خوشی اور غمی میں اللہ, کی اللہ کا اطاعت گزار ہوگا یہ ایسی معیت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے مومن ہر قسم کی مشقت اور تکلیف برداشت کر لیتا ہے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر گزرتا ہے اسی معیت کی بدولت اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت ہو تو اس کے ساتھ ناقابل شکست قوت ہے اس کے ساتھ ہمیشہ بیدار رہنے والا محافظ اور کبھی راہ سے نہ بھٹکنے والا رہنما ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنی معیت نصرت حمایت اور تحفظ عطا فرمائے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے ہمیں ایسے جلیل القدر عمل کا حکم دیا ہے جس سے ہمارے حالات سنور سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں یا اللہ ہمارے حبیب نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا تابعین اور یا اللہ قیامت تک اچھے طریقے سے ان کے نقشے قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ تا فرما یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا اللہ تقوی کی بدولت ہمارے حالات درست فرما دے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمارے حالات بہتر فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی اعانت اور حفاظت فرما مسلمانوں کا حامی اور ناصر بن جا یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے یا اللہ ان کی تکالیف دور فرما دے یا اللہ مسلمانوں, کو دش... مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے یا اللہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے یا اللہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں یا اللہ اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے یا رب العالمین یا اللہ ہمارے حکمران خادم میں حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیرے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرما یاز الجلال یا اللہ مسلمان اور مومن مرد و خواتین کو بخش دے یا اللہ تقوی کے ذریعے ہمارا تزکیہ نفس فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو عقیدہ توحید کی بدولت پاک صاف کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو عقیدہ توحید کی بدولت پاک صاف کر دے یا کلام ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز نیز ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو ہمہ قسم کی خرابی اور آزمائش سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو ہما قسم کی خرابی اور آزمائش سے محفوظ فرما یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو صرف وہ اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں ان کی اقوام کا فائدہ ہو جس سے ان کی دینی اور دنیاوی حالت بہتر ہو جائے یا, حیو یا قیوم یا اللہ یا گنیو یا حمید یا اللہ یا غنیو یا حمید یا اللہ تو ہی غنی اور کرم کرنے والا ہے یا اللہ تو ہی غنی اور کرم کرنے والا ہے یا اللہ ہمیں بارشتا فرما یا اللہ ہمیں بارشا فرما یا اللہ ہمیں بارشتا فرما یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش فرما یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش فرما یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش فرما یا اللہ ہمارے دلوں کی عقیدہ توحید اور ایمان کے ذریعے آبیاری فرما اور ہماری دھرتی کی مفید پانی کے ذریعے آبیاری فرما یا آز الجل علیہ ولام اللہ کے بندو اللہ کا ڈھیروں ذکر کرو اور صبح اور شام اسی کی تصبیح بیان کرو اور ہماری آخرت بھی اور ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں